اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وسلات والسلام على سید الانبیاء والمرسلین المرسلیم امام المدین خواتم نبین سعید نولانا محمد علیہ و اصحابی اجمعین دین اسلام میں تعلیم اور تربیت ان دو چیزوں پر بہت زیادہ اصرار کیا گیا ہے اور اس بات کو تقریباً ہر خطے میں اور ہر مذہب میں اور ہر دین میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے ایک جملہ بڑا مشہور ہے نپولین بوناپاٹ کا مفہوم اس کا کچھ یوں بنتا ہے کہ تم مجھے پڑھی لکھی ماں دو تو میں تمہیں کامیاب خوشحال پڑھا لکھا معاشرہ دوں گا ہم مسلمان اس میں تھوڑا سا اضافہ پسند کرتے ہیں ہم پڑھے لکھے ماں باپ کہتے ہیں خالی ماں نہیں باپ بھی ہو پڑھی لکھی ماں ہو پڑھا لکھا باپ ہو تو معاشرہ جو ہے وہ انتہائی پرامن اچھا ترقی یافتہ اور کمال کا معاشرہ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے مگر ذہن میں رکھیں کہ دین کا مفہوم پڑھے لکھے کا وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں آج سمجھا جا رہا ہے ہمارے یہاں پڑھے لکھے سے مطلب کیا لیا جاتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ زادے جی انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے ہم ایسے لوگوں سے ملے ہمارے ایک استاد تھے جنہوں نے تین پی ایچ ڈی ماشاء اللہ کر رکھی تھی کیا وہ پڑھے لکھے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ان پڑھے لکھوں میں سے جو ایک بڑی اکثریت ہے وہ جاہل ہے کیونکہ جب دین پڑھے لکھے کی بات کرتا ہے تو اس میں وہ تربیت کو شامل کرتا ہے خالی تعلیم کسی کام کی نہیں ہے اور اس کا آپ کو نمونہ ہمارے معاشرے میں نظر آ رہا ہے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں بڑی بڑی ان کی تعلیمی جو ہیں ان کی اچیومنٹس ہیں اور منافقت ہے جھوٹ ہے فریب ہے دھوکا ہے دوسرے کے لیے پیمانہ کچھ اور ہے اپنے لیے پیمانہ کچھ اور ہے جب تک جو ہمارا اصل اسلامی معاشرے کا تعلیمی نظام تھا وہ نظام ہم واپس نہیں لاتے تب تک آپ جو مرضی کر لیں ہمارے معاشرے کی اصلاح ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے تاریخ کے بطور تاریخ کے ایک ادنا سے طالب علم کے ہم نے جتنا پڑھا ہم نے دو چیزیں دیکھی ایک ہم نے یہ دیکھا کہ جب معاملات نچلی سطح سے اوپر آتے ہیں تو معاشرے میں استحکام آتا ہے معاشرے میں خوبصورتی آتی ہے اور جو تبدیلی آتی ہے وہ بہت دیر پا ہوتی ہے اسی لیے امبیائے کرام علیہم السلام اور اولیائے کرام علیہم الرّمہ ان شخصیات نے ہمیشہ جو کام کیا وہ نچلی سطح پہ کیا ہے کہ نچلی سطح سے تربیت کی جائے یہی لوگ اٹھیں گے اوپر پہنچیں گے اس میں پندرہ بیس پچیس سال لگ جائیں گے مگر معاشرہ بہت زیادہ تبدیل ہو جائے گا ہم سمجھتے ہیں کہ جو ارباب اختیار ہیں جن کے پاس اسباب ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے اور اللہ نے ان کے دل کو نرم رکھا ہے اور وہ خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کو تعلیم و تربیت کے میدان میں اترنا چاہیے جو بھی تبدیلی اوپر سے نیچے آتی ہے بطور پھر ہم کہیں گے کہ تاریخ کے ایک ادنا طالب علم کے ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں خون خرابہ ہوتا ہے اس میں مار دھاڑ ہوتی ہے اس میں بد کلامی ہوتی ہے اس میں گالم گلوچ ہوتی ہے اور اگر کامیابی ہو بھی جائے تو وہ بہت وقتی ہوتی ہے اس کے اثرات وقتی ہوتے ہیں اور اکثر اوقات ایک ہی نسل کے اندر اندر وہ تبدیلی دوبارہ ختم ہو جاتی ہے اور عام طور پہ ایک ظلم جو جو ہے وہ دوسرے ضرور سے صرف تبدیل ہوتا ہے اصلاح نہیں ہوتی اور اس کا نمونہ ہمیں نظر آتا ہے ہمارے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ایسے لوگ جنہوں نے بیس بیس پچیس پچیس سال محنت کی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اوپر سے نیچے تبدیل لے کر آئیں گے ان کی زندگیوں ہی کے اندر ان کی تحریکیں ختم ہو گئی لیکن جنہوں نے تحریک اندر شروع کی نیچے شروع کی نیچے سے اوپر اٹھی ان کو نتائج حاصل کرنے میں بیس پچیس تیس سال لگ گئے مگر جو نتائج حاصل ہوئے وہ کمال کے نتائج تھے یہ وہ وقت تھا جب ہمارے معاشرے میں جب دین اور دنیا کی تفریق نہیں تھی آج بھی کچھ لوگ جو دین اور دنیا کی تفریق ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے نظریے میں ایک بہت گہری غلطی ہے دیکھیں آپ کہیں کہ جی ایک پیریڈ ہمارا قرآن کا ہے ایک پیریڈ سکول میں ہمارا تفسیر فکر کا ہے اور باقی پیریڈ ہمارے سائنس اور جغرافیہ اور معاشرتی علوم اور انگریزی اور اردو کے ہیں اگر آپ کہیں کہ اس طرح سے اس نظام کو لائیں گے تو اس طرح سے وہ نظام نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے ابھی بھی کہا ضرور ہے کہ یہ اسلامک سکول سسٹم ہے لیکن ہم نے دین اور دنیا میں تفریح ابھی بھی رکھی ہوئی ہے آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کے ہمارے بڑے بڑے سائنسدان ان کی اکثریت علماء دین تھی یہ علماء تھے جو بڑے بڑے جنہوں نے تحقیق کی جو محققین تھے جنہوں نے بڑی بڑی چیزیں ایجاد کی جنہوں نے بڑی بڑی چیزیں ڈسکور کی یہ سب ہمارے ان میں بڑے بڑے علماء موجود تھے ہمارا تعلیمی نظام مختلف تھا اور اس پہ اگر آپ کو یاد ہو غالباً دو یا تین ہفتے پہلے کے کسی بیان کے اندر ہم نے ایک برطانوی لارڈ جو ہے اس کے کچھ الفاظ جو ہے وہ ہم نے بیان کیے تھے جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ایسا ملک ہے کہ جس میں پورے ملک میں کوئی ہر بندہ پڑھا لکھا ہے اور کوئی بھکاری نہیں ہے آخر ایسی کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر بندہ پڑھا لکھا بھی تھا اور کوئی بھیکاری بھی نہیں تھا اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اصل میں ہم نے ایک نظریہ تیار کیا ہے جس کے تحت ہم یہ مختلف جو مراکز تیار کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے اذن و توفیق سے اور آپ کی دعا سے ہم اس وقت دو جگہوں پہ جو مراکز بنا چکے ہیں ایک یہاں پہ ہے آپ جانتے ہیں اور ایک جو ہے ہم نے ترم تیار کیا اور الحمدللہ ہمیں چار تو ہمیں اس وقت زبانی یاد ہے کہ اور جگہ ہیں جہاں پہ بڑی درخواست ہے کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہے نہیں بلکہ پانچ پانچ ہیں کہ جس میں درخواست ہے کہ شامل ہو جائیں آپ کام کرنے والے ہوں لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جگہ کا بھی مسئلہ نہیں ہے آپ اس سے اندازہ کیجئے ہمارے پاس دو لوگ ایسے ہیں جو اگر حامی بھر جائیں ہم تو ہمیں ایک صاحب ایک سو کنال مفت دینے کو تیار ہیں اور ایک صاحب ایک سو سترہ کنال مفت دینے کو تیار ہیں اور ایک سو سترہ والے صاحب جو ہیں وہ تو اکثر ہمارے پاس جمعے میں آتے بھی رہے ہیں یہاں پر تو ہم حامی نہیں بھر رہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں آنے سے پہلے ہمارے پاس پیر سہاوا کے قریب جو آپشن تھی ہم وہاں جا رہے تھے اگر خالد صاحب خود چل کر ہمارے گھر نہ آ جاتے تو شاید ہم یہاں آئے بھی نہ ہوتے ہم نے وہیں پہ بنایا ہوتا خالد صاحب خود چل کے گھر آئے ہم نے کبھی بھی ان سے خود رابطہ کر کے اصرار نہیں کیا کہ ہمیں کوئی کیونکہ ایک غلط فہمی کچھ دوستوں میں پائی جاتی ہے ہمیں ایک صاحب نے کہا بھی ہے کہ آپ نے غالباً ان کو بٹھا کے چار پانچ لوگ اکٹھے ہو گئے تو وہ تھوڑا سا دباؤ میں آ گئے تو انہوں نے آپ کو کچھ جگہ دے دی یہ سری ہن جھوٹ ہے سری ہن جھوٹ ہے غلط فہمی ہے وہ خود جل کر ہمارے گھر نہ آئے ہوتے تو ہم نے یہاں پہ کام کرنا ہی نہیں تھا ہم تو وہ تیار بیٹھے تھے اور کام شروع ہونے والا تھا وہاں پہ پیر صحابہ پہ. ارادہ یہ تھا اور ابھی بھی ہے ابھی بھی جو یہاں سے کچھ بچے ابھی پچھلے غالباً پچھلے سال کی بات ہے کہ جب انہوں نے اپنا حفظ وغیرہ مکمل کیا جن کو ترمنا ہم نے شفٹ کیا ہے اب دو تین ہمارے ارادے ہیں اس میں ایک تو ارادہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر رجحان درس نظامی کا ہے اور عالم دین بننے کا ہے تو اس کا سبب ہو وہ اتفاق سے یہاں سے تین بچے جو گئے تھے ان میں سے دو بچے جو ہیں انہوں نے درس نظامی پسند کیا ہے تو وہ درس نظامی پہ چل رہے ہیں تیسرا بچہ جو ہے وہ آگے پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا ہم نے اس کو اس کو والد صاحب کے پاس واپس بھیج دیا اب زبردستی کسی کو پڑھایا نہیں جا سکتا اس کے علاوہ وہاں پہ پہلے ہی میٹرک ہم کروا رہے ہیں الحمد جو بچے ناظرہ کر لیتے ہیں جو بچے حفظ کر لیتے ہیں ہم ان کو میٹرک کروا رہے تھے بلکہ وہاں آگے ایک اور علاقہ ہے وہاں پہ ایک عالم دین ہے امام مسجد ہیں شاہ صاحب ہیں بڑا محبت کا ہمارا ان کا رشتہ ہے الحمدللہ اور ان کے صاحبزادے بھی تریمہ میں ہمارے پاس جو ہے وہ میٹرک کر رہے ہیں اب اگلا ارادہ ہمارا جو کہ عید کے بعد انشاءاللہ ہے وہ ارادہ آج بھی ہم نے ذکر کیا دوستوں سے اوپر بیٹھے ہوئے تھے علامہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے ہم نے ذکر کیا کہ وہ ہم ٹیک میٹرک کا ارادہ شروع کر رہے ہیں ایک میٹرک حکومت پاکستان کا ایک کمال منصوبہ ہے اور افسوس کا مقام ہے کہ ہماری جو عوام ہے اس کی اکثریت کو پتا بھی نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز موجود ہے عید کے بعد ہم وہاں سے باقاعدہ جا رہے ہیں کہ ہمیں وہ اپنی ایکریڈیٹیشن جو ہے وہ دیں اور اس ایکریڈیٹیشن میں وہ پھر ہمارا ارادہ ہے کہ ہم وہاں پہ باقاعدہ یہ سلسلہ شروع کریں اچھا اب ایک میٹرک میں یہ خوبی ہے کہ ہے وہ میٹرک لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے سلیبس میں جو چیز شامل ہے وہ چیز یہ ہے کہ کسی کو الیکٹریشن اس کے اندر چار ہم نے دیکھا کہ اس میں ان کے پاس ایسی ہیں جو ہمارے کام آ سکتی ہیں بچہ الیکٹریشن بھی ہوگا اور میٹرک بھی ہوگا بچہ پلمبر ہو سکتا ہے اور میٹرک ہوگا اسی طرح بچہ جو ہے وہ ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ یہ ہوگا اور وہ میٹرک بھی ہوگا اور اس میٹرک کے بعد یعنی میٹرک کے بعد وہ باقاعدہ اگر چاہے تو وہ باقاعدہ باہر نکل کر کام کر سکتا ہے اور اگر مزید پڑھنا چاہے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ظاہر ابھی ہمارے پاس ایف ایس ہی کے بچے نہیں ہیں جب آئیں گے تو پھر اس کے لیے بھی ہم انتظام کریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ نے چاہا تو اور ہم چاہیں گے کہ یہ بچے جو ہیں جو مدارس سے نکل رہے ہیں یہ خالی مدرسے کے ہم حق میں نہیں ہیں سچی بات آپ کو بتائیں خالی مدرسے کے ہم حق میں نہیں ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے مدارس سے پڑھے ہوئے لوگ ماشاءاللہ درس نظامی کیے ہوئے لوگ ماشاءاللہ ہم نے ان کو دفتروں میں میزیں صاف کرتے دیکھا ہے لوگوں کو چائے بنا کے چائے پلاتے دیکھا ہے یہ افسوس اور دکھ کی بات ہے جبکہ ان کی کوالیفکیشن گریجویشن کے برابر بنتی ہے اگر اس کے بعد ان کو موقع ملے کوئی ایم اے اسلامیات وغیرہ کا امتحان دے دیں کسی اچھی یونیورسٹی میں لیکچرار لگ سکتے ہیں کئی باہر کسی جگہ ہمارے یہاں ہم واقف ہیں چند لوگوں سے جنہوں نے ایم اے اسلامیات کیا تو وہ ابھی مڈل ایسٹ کے اندر مختلف مساجد سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں مثلا کویت کے اندر کئی مساجد کے اندر ہمارے ایم اے اسلامیات جو ہیں وہ حضرات یہاں سے نوجوان جو ہے وہ وہاں پہ امام مسجد کے طور پہ اپنی جو ہے فرائض سر انجام دے رہے اور جو اس طرف آنا چاہے تعلیم کی طرف آنا چاہے تو ہمارے پاس ایک ماشاءاللہ اللہ ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں وہ بھی شاہ صاحب ہمارے پاس تو وہ ایک رول ماڈل ہے اپنے شاہ صاحب کا ذکر ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ ایک یونیورسٹی میں فل پروفیسر ہے اسلامک فائنینشیل سسٹم کے الحمدللہ اور اب تو الحمدللہ للہ آپ کی دعا سے یہ بھی انتظام موجود ہے کہ اگر کسی کو جامع الظہر اور مدینہ یونیورسٹی کے اندر اسکالرشپ کا انتظام کرنا ہو تو اس کے لیے بھی اب ہمیں راستے ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل تو ہماری خواہش تو یہ ہے کہ اسکول سسٹم ایسا ہو کہ آٹھویں جب بچہ کرے تو آٹھویں کے بعد بچے کو بنیادی عربی اتنی آتی ہو کہ وہ قرآن مجید پڑھے تو اس کا ستر اسی فیصد اس کو مفہوم سمجھ میں آ رہا ہو فارسی جانتا ہو تاکہ وہ ہمارے جو ئما گزرے ہیں ان کی تفاثیر پڑھ سکے عربی اتنی جانتا ہو کہ ہماری عربی کی اصل کتب جو ہیں وہ پڑھ سکتا ہو اردو اس کو اچھی آتی ہو اور انگریزی فر فر بولتا ہو یہ جو دو تین ہفتے پہلے جو ہم نے یہ برطانوی لارڈ کا بیان انگریزی میں پڑھ کے سنایا تھا آپ نے سنا تھا ہم نے انگریزی کیسے بولی تھی ایسی انگریزی ہمارے مدرسے کا بچہ کیوں نہیں بول سکتا اہم نکتا یہ ہے اہم نکتا یہ کہ وہ کیوں نہیں بول سکتا اس کو بولنا چاہیے انشاءاللہ اللہ اللہ نے چاہا تو ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کے اندر یہ ہمارا اصل میں ارادہ ہے اور اس کے اندر ہم نے یہاں پہ بڑا پروگرام بنایا آپ حضرات جانتے ہیں تین چار دفعہ ہم نے اوپر کام کرنے کی کوشش کی تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ گئی جس کی وجہ سے وہ کام پھر رک گیا لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو ہمارا فنڈ تھا اس فنڈ میں جتنے میں ہم پورا دس کمرے کا سکول بنا سکتے تھے اس کے بعد قیمتیں اتنی ہو گئی کنسٹرکشن کی تعمیری لاگت اتنی ہو گئی کہ اب اتنے میں پانچ کمرے بھی نہیں بنتے اب ایک دو اور دوست احباب جو ہیں وہ آگے آئے ہیں انہوں نے تذکرہ کیا ہے اگر انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور انہوں نے حامی بھری اس میں ہاتھ ڈالنے کی تو ہم کوشش کریں گے یہ ضرور ہے کہ جو بھی آتا ہے اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کی مرضی کی جگہ پہ جہاں پہ فرض کریں اس کے علاقے میں یا وہاں پہ کام ہو تو وہ دیکھتے ہیں ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اگر ان سے ہمیں مناسب بات ہو جائے اور وہ یہیں پہ ہمیں بجائے کہیں اور کا کرنے کے یہیں پہ کر دیں تو چلیں یہاں پہ ایک باقاعدہ اسکول کا بھی انتظام ہو جائے یہ جو سکول ہوگا اس کا نظام ہم بڑے مختلف طریقے پہ لے کر چلنا چاہتے ہیں اس وقت پورے دنیا کے اندر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سب سے اچھا سکول سسٹم جو ہے وہ فن لینڈ کا ہے اگر ہمیں صحیح یاد ہے تو اور فن لینڈ کے اسکول سسٹم کو ہم نے بڑا غور سے دیکھا کہ اس میں ایسی کیا چیزیں ہیں تو ہمیں اس میں تقریباً ستر پچہتر فیصد ہمارا جو پرانا اسلامی جو مملکت تھی ریاستیں تھیں ان کا جو درسی نظام تھا اس سے وہ ملتا جلتا نظر آتا ہے ماشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے پاس جب کام ہم شروع کریں تو جو بچے آئیں وہ بچے جو ہیں وہ اسی قسم کے نظام میں ان کو تعلیم دی جائے اب اس کے لیے اور ہم اس میں جلد بازی نہیں کرنا چاہتے یہی فرق ہے ہمارے منصوبے میں اور باقی ہمارے دوست جو کر رہے ہیں اس قسم کے کاموں میں وہ ایک دم سے بڑی سی کوئی چیز شروع کرنا چاہتے ہیں ہم یہ کہا چاہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک چھوٹی چیز شروع کی جائے پھر وہی چیز بڑھتے بڑھتے بڑھتے, بڑھتے وہ بڑی ہو جائے بھلے اس میں دس سال لگ جائے مثلاً اگر ہم صرف ایک جماعت ابھی شروع کریں پلے گروپ سے صرف ایک اگلے سال یہ پلے گروپ ترقی کر کے اگلے میں چلا جائے اور نیا پلے گروپ آ جائے آپ کو دس سال لگیں گے میٹرک تک پہنچنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آہستہ آہستہ چلیں مگر جو بچے اس میں سے باہر نکلیں گے ظاہر کہ ان کا پھر کوئی جواب نہیں ہوگا اس کے بعد اگر وہ چاہیں کہ دینی علوم کی طرف جانا چاہتے ہیں ہم انہیں درس نظامی میں شفٹ کر دیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں کوئی میڈیسن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اصل میڈیکل تو بڑا مشکل ہے وہ تو افورڈ کرنا ہم جیسے لوگوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہے اتنا زیادہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کا کیا ہے لیکن اور بھی راستے ہیں ان کو حکمت کی طرف لے جایا جا سکتا ہے ان کو فیزیشن بنایا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرف لے جایا جا سکتا ہے انجینئرنگ سائٹ پہ کمپیوٹرز کی سائٹ پہ لے جایا جا سکتا ہے آپ کو بڑی دلچسپ بات بتائیں ہم نے کچھ عرصہ پہلے یہاں پر بارا کے اندر ایک اسکول دیکھا طبیعت خوش ہو گئی ہم حیران رہ گئے اور اس اسکول کے اندر بچہ جب میٹرک کرتا ہے تو میٹرک کا بچہ اب میں سے سارے لوگ کمپیوٹرز کو نہیں سمجھتے لیکن جو لوگ کمپیوٹرز کو سمجھتے ہیں وہ حیران رہ جائیں گے یہ بات سن کے میٹرک کا بچہ فرنٹ اینڈ پروگرامنگ کرتا ہے جو ہمارے یہاں بی ایس کمپیوٹر سائنس کے بہت سے بچے نہیں کر سکتے کیا زبردست سسٹم بنایا ہے اللہ تعالیٰ عجر دے ان دوستوں کو ہمارے ہمارے بڑے قریبی بھائی ہیں جن کا بڑا رول ہے اس کے اندر بڑے قریبی دوست ہیں جن کا بڑا اچھا رول ہے اس کے اندر اور وہ وہاں پہ ہر ہفتے کو اپنی بیگم کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ایک دن گزارتے ہیں بطور رضاکار گزارتے ہیں وہاں پہ ٹریننگ دیتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے مختلف یونیورسٹیوں کے اندر وہاں کے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بات کر رکھی ہے مختلف یونیورسٹی سے اور بچیاں وہاں جاتے ہیں وہاں جا کے اپنی اپنی جو بھی ان کا ہنر ہے اس کے مطابق بچوں کی تربیت کر کر آتے ہیں اور اس کے علاوہ اخلاق اور آداب ایسے زبردست سکھائے جا رہے ہیں کہ ہم حیران رہ گئے جب وہاں پہ ہم گئے ناشتہ وہ بچوں کو وہاں کراتے ہیں دوپہر کا کھانا بچوں کو وہ وہاں کھلاتے ہیں میز بھی رکھی ہے فرش پہ بھی انتظام ہے آدھے بچوں کو ایک دن فرش پہ کھلاتے ہیں آدھے کو میز پہ کھلاتے ہیں اگلے دن ان کو میز پہ لے جاتے ہیں اور ان کو فرش پہ لے جاتے ہیں تاکہ زمین پہ بیٹھنے کے آداب بھی سکھائے جائیں اور میز پہ بیٹھ کے کھانے کے آداب بھی سکھائے جائیں اور خدمت خلق کا جذبہ ایک ایک بچے میں ہم دیکھتے ہیں اللہ اللہ کیا بات ہے ایسا انتظام ہونا چاہیے اسکول کا ہاں صرف ہمارے ان سے جو اختلاف رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ اخلاق آداب کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن ویسے جو اسلامی ہمارے جو معاملات ہیں اور علوم ہیں ان میں بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی یا اگر ہمیں غلط فہمی ہے تو اللہ ہمیں معاف دے تو ہم تو یہ چاہ رہے کہ اس کا بھی انتظام ہو اب اس کے لیے پھر بہت مختلف قسم کی اس میں سہولتیں چاہیے مختلف قسم کی دیکھیں اہل علاقہ کی طرف سے ہم آپ سے رقم نہیں مانگتے ہم نے یہ ٹھیک ہے کہ علامہ صاحب مدرسے کے چلانے کے سلسلے میں اور مسجد کے سلسلے میں وقتاً فوقتاً آپ سے درخواست کرتے رہتے ہیں کہ آپ اپنا حصہ ڈالیں ضرور ڈالیں لیکن یہ اسکول کے معاملے میں تو آپ سے کبھی ہم نے ایک پیسہ بھی درخواست نہیں کی نہ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے اور ہمارا ارادہ یہی ہے کہ اس کے اندر ظاہر ہے کہ اس کو چلانا ہے اگر تو کچھ نہ کچھ فیس رکھنی ہوگی ہمارا ارادہ یہی ہے کہ فیس ہو ضرور لیکن جو نہ دے سکے تو اس کے لیے بھی انتظام ہو تاکہ ہم میں اور دوسروں میں کم از کم یہ تو نہ ہو ہونا کہ اگر باپ جو ہے وہ فیس نہیں دے سکتا تو بچہ پڑھ نہیں سکے گا تو ہم نے ایک اس میں رکھا ہے تناسب رکھا ہے اتنے فیصد تک کے بچے ایسے ہوں گے کہ جن کا ہم پردہ رکھیں گے کسی کو نہیں اطلاع ہونے دیں گے کہ اس کا باپ فیس نہیں دے سکتا یا پوری نہیں دے سکتا یا صرف آدھی دیکھتا ہے یا صرف چوتھا حصہ دیتا ہے ایسا کچھ بھی پردہ اس کا رہے گا کیونکہ ہم پردے رکھیں گے تو رب بھی ہمارے پردے رکھے گا لیکن اس کے لیے ہمیں جو اصل میں چیز چاہیے وہ اہل علاقہ سے کھلی حوصلہ افزائی چاہیے ٹھیک ہے نا رقم کی ہم بات نہیں کر رہے لیکن ویسے ہمیں کوئی بھی اگر مدد دے سکتے ہوں تو انہیں دینی چاہیے مطلب کبھی کسی معاملے کے اندر اگر ہاتھ بٹا سکتا ہے تو ہاتھ بٹائیں کسی معاملے کے اندر اگر کوئی ہنر والا شخص ہے جس کو لا سکتا ہے تو لے کر آئے ہمیں حوصلہ افزا چاہیے ہمیں ماحول ایسا چاہیے کہ جس کے اندر ہم یہ سب کچھ کر سکیں خالد صاحب یہاں پہ یہ مسجد اپنی والدہ کے اصال ثواب کے لیے بنوانا چاہتے تھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہم روزٹیامت ان کے آگے بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوں گے ان سے ہم نے اس سلسلے میں اگر مالی معاونت کی بات کریں تو پوری مسجد میں اب تک جتنا کام ہو چکا ہے جتنا خرچ ہو چکا ہے اس کا یقین کریں ہم نے ان سے دس فیصد بھی نہیں لیا باقی سارا کچھ ہمارے دوست احباب ہیں ہمارے یہاں بھی موجود ہیں ان کے رفقا ہمارے رفقہ دوست احباب ان لوگوں نے کیا ہے اگر ہم کو بتائیں کہ یہاں کتنا خرچ ہو چکا ہے حیران آپ رہ جائیں کہ کتنا خرچ ہو چکا ہے ڈیڑھ کروڑ سے بھی زیادہ الحمد اس میں سوائے اس کے کہ وہ ایک صاحب جنہوں نے جو فوتگی ہوئی تھی ان کو وہ اِسالے ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے تو ہم نے انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کچھ اور کرنے کے بجائے خواتین کے لیے جو پیچھے ہم انتظام کرنا چاہتے ہیں اس میں حصہ ڈالیں انہوں نے حصہ الحمدللہ ڈالا ہمارا ایمان ہے کہ جن کے اسال ثواب کے لیے انہوں نے حصہ ڈالا ان کی بھی وہاں پہ دنیا بہت اچھی ہو گئی ہوگی اور جنہوں نے ڈالا بھلے انہوں نے ان کے اسار ثواب کے لیے ڈالا لیکن ان خود بھی ان اللہ تبارک مطالعہ ہم سب نے کبھی نہ کبھی جانا تو یہ بھی جب جائیں گے ہم بھی جب جائیں گے انشاءاللہ اس کا ہمیں بھی سلا ملے گا ان کو بھی سلا ملے گا اور جن کے لیے ڈالا ہے ان کو تو سلا مل رہا ہوگا یہ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ اور صحیح احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا کہ اس قسم کا جو کام کرتے ہیں نا یہ وہ جاریہ ہے یہاں جب تک یہ حصہ پیچھے والا قائم ہے ایک بھی خاتون نے آ کے یہاں اگر دو سجدے کر ڈالے تو آپ سمجھیے کہ اس کے ثواب میں برابر کے حصے دار یہ سب لوگ ہوں گے انشاءاللہ اللہ یہ تو ایسی بات ہے اور جن لوگوں نے کبھی مدارس کے اندر کسی بھی بچے کے لیے کچھ حصہ ڈالا وہ بچہ اگر علم حاصل کر کے آگے اس علم کو استعمال کرتا ہے اگر وہ پھر عالم دین بنتا ہے اور وہ علم آگے سکھاتا ہے جب تک یہ علم بندے سے بندہ بندے سے بندہ چلتا رہے گا بھلے یہ تا قیامت ہو اور جتنے لوگوں میں پھیلتا جائے گا ان سب کے کاموں کے اندر ان سب کی محنت کے اندر اس شخص کو حصہ ضرور ملے گا یہ ہمارا ایمان ہے ہماری آپ سے صرف ایک درخواست ہے ہمارا ہاتھ بٹائی بس جس طرح بٹا سکتے ہیں مال سے نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا کہ صدقہ کرو اور یہ حدیث سے ثابت ہے صدقہ کرو نہیں کر سکتے تو مسکرا دو مسکراہٹ بھی صدقہ ہے تو آپ کا صرف حوصلہ افزائی کر دینا انشاءاللہ آپ کا حصہ ڈل جاتا ہے اس کے اندر کہ جناب الحمدللہ یہ کام آپ کر رہے ہیں یہ اچھا ہے اس میں مزید کچھ کیجیے آپ کی باتوں سے ہمیں ہمت بندنی چاہیے ہمیں پیچھے نہ ہٹنا پڑے ورنہ ہم نے بتا دی آپ کو اور مسجد میں ممبر پر بیٹھ کے ہم نے آپ کو کہا ہے کہ پانچ جگہیں ایسی ہیں جن میں ایک جگہ سو کنال ایک سو سترہ کنال شامل ہے جہاں پہ لوگ انتظار میں بیٹھیں گے ایک دفعہ ہم حامی بھرتے ہیں تو وہاں پہ کنسٹرکشن بھی ہو جائے گی وہاں پہ جگہ بھی مل جائے گی وہاں پہ سکول بھی بن جائے گا سب کچھ ہو جائے گا ہم نے صرف وہاں جا کے چلانا ہے اللہ کے بندے ہر جگہ موجود ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمیں صرف آپ سے حوصلہ افزا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے اور ہمیں صرف یہ چاہیے کہ آپ ہمارے کام میں آسانیاں پیدا کریں بس کسی بھی طرح پیدا کریں جیسے مرضی کریں مسئلہ کام ہو رہا ہے اگر آپ پیسہ نہیں لگا سکتے لیکن شام کو صرف پندرہ منٹ کے لیے آ کے ایک اٹھا کے رکھ سکتے ہیں ایک اینٹ آپ کا کیا خیال ہے اس کا سواب کب تک چلے گا جب تک یہ جگہ قائم رہے گی اس کا ثواب آپ کو حاصل ہوگا ایک انٹ صرف رکھ دیا آپ نے تو اس لیے تھوڑا سا غور کیجئے اللہ کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں جس طرح بھی حصہ لے سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ ہم آگے چلیں آگے بڑھیں اور اس مقصد کو ہم اس جگہ پہنچا سکیں جہاں ہم پہنچانا چاہتے ہیں لیکن نہیں پہنچا پا رہے یہ بڑا ضروری ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ اس پہ غور کریں اور ان اللہ, اللہ نے چاہا اور اس کا ذن توفیق رہا تو جن ایک دونوں اصحاب سے بات ہو رہی ہے ان سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ تو یہ کام کرنا چاہتے ہیں ہمیں اجازت دیں وہاں کرنے کے بجائے یہاں کر دیں اس میں اس علاقے کا بھی بھلا ہو جائے گا اور ظاہر ہے کہ وہ جن کے بھی اس عالیہ ثواب کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ان کا بھی بھلا ہو جائے گا تو اللہ تعالی ہم سب کو اس نے توفیق بخشے وہ صلی اللہ علیہ خیر خلق ہی سید نہ و مولانا محمد و اصحاب ہی اجمائین برحمتِ کے